صرف اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہ سبحان لا تاکہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے جہاں سے گزر رہا ہوں وہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے رک جائے ہماری یہاں اچھا وہ آپ نے پوچھا ایک دو باتیں میں بتا دوں ہے اس کا جواب بہت ہی لمبا مختصر بتا دوں ہماری اصل میں لوگ اس کو خاطر میں نہیں لاتے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو بغیر تقلف کے گزر جاتے بعد لوگوں کو میں نے دیکھا اپنی مسجد میں پتا کہاں سے مسئلہ نکالا کوئی نماز پڑھ تو اس کے سامنے جوتے رکھ دیں گے نکل جائیں <laughs> توپی رکھ دیں گے نکل جائیں ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ ایک ہاتھ لمبا ہو یہ ایک ہاتھ اور کوئی اگر لکڑی ہے تو اس انگلی کے برابر لکڑی ہو اگر نمازی کے سامنے یہ ہے یہ شرعی ستھرا ہے اب کوئی آدمی جو ہے وہ گزر سکتا یہ لمبائی کیسے نکالی یہ اس سے لی انہوں نے کہ جب صحابہ کرام علی مدوان نماز پڑھتے تو اونٹ کا کجاوا جو اوپر سیٹ ہوتی نا اونٹ کی یہ سامنے رکھ دیتے تھے تو وہ اتنی اونچی ہوتی اور اس کے آگے سے آ, رکھ کے اس کے سامنے سے نکل جایا کرتے اب یہ ٹوپی یا جوتا رکھنے سے ستھرے کی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی حدیث شریف میں ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو کوئی آدمی چالیس دن کھڑا رہنا گوارا کر لے گا مگر نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا چالیس دن کھڑا رہے گا راوی کہتے ہیں میں حدیث بھول گیا کہ حضور علیہ السلام نے پتا نہیں چالیس دن فرمایا یا چالیس مہینے فرمایا یا چالیس سال تو چلو چالیس دن بھی اگر لے لیں تو کتنا بڑا گنا ہے نمازی کے سامنے گزرنے کا ایک مسئلہ تو یہ دوسرا مسئلہ سب سے میں عرض کروں گا ہماری یہاں مسجد میں ادھر ادھر سب جگہ یہ ہوتا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں تو بعض تو ہم نے اس میں ماشاءاللہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ایسے عقلمند ہوتے ہیں امام اگر دعا کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں دعا میں شرکت کرتے ہیں جب نمازی نکلنے لگ جائیں تو مناسب جگہ کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتے ہیں. اور بعض ایسے ٹارزن آتے ہیں نماز پڑھنے آ غرضی نہیں ان کو ہے مستقبنی ہے کھڑے ہو گئے بیچ میں تمہارا. اب بتائیے کیا ہوگا لوگوں کا کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے یا نہیں جب نمازی نماز پڑھ کے گزریں گے اور امام دعا کر رہا ہے تو آپ کے سامنے سے گزرے تو آپ کسی مناسب جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں تاکہ وہ آدمی گناگار نہ اس لیے ہم نے یہ سترے دیکھے آپ نے یہ لکڑی کے پیچھے رکھے تاکہ آپ اس کی آڑ میں یا ستون کی آڑ میں یا پہلی سب میں آ جائیں یا ادھر آ جائیں نماز پڑھیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ بھی جانتا ہو تو آپ کی اس فیل سے کم سے کم وہ آدمی گناگار تو نہیں ہوگا اب ایک بحث ہے کہ کہاں سے گزرنا جائز ہے یہ ایک مسجد کبیر کیا ہے مسجد کبیر کی تعریف کیا بہت لمبی تقریر ہے لیکن یہ اتنا سمجھ لیں کہ نمازی کے سامنے کوئی آڑ اگر اتنی نہ ہو ایک ہاتھ کے برابر اونچائی کی تو اس سے گزرنا جو ہے وہ ناجائز ٹھیک ہے ختم کریں جناب کوئی ایک صابر ایک اٹھے تھے کوئی جی اچھا آپ تھے جی بولیے